نافتو منہا جم ہم نے کہا تم سب کے سب اتر جاؤ یہاں سے آدم علیہ السلام بھی ہبا بھی اور شیطان بھی یہ ہوا کیا اور انہوں نے کس طرح اس درخت کے قریب چلے گئے اور کھا لیا اس کو آپ دیکھیے سورہ آراف میں وہاں پر مسئلہ تھوڑا سا اللہ تعالی نے اس کو بیان کیا نو پارے میں آ... جی پارے میں سورہ آراف میں دو مقامات آپ کو بتانے ہیں اس موقع پہ ایک تو سورہ آراف میں نویں پارے میں جہاں سے شروع ہو رہی ہے نا سورت یہ آٹھویں پارے میں جی شروع تو آٹھ میں سے ہو رہی ہے پارا سور آراف اور آیت نمبر اس کی دیکھیے انیس ویا آدم اسکن انت وزاؤ جو کل اور ہم نے کہا کہ اے آدم علیہ السلام آپ رہیے اور آپ کی اہلیہ رہیں جنت میں فکلام تما اور تم دونوں کھاؤ جہاں سے تمہارا جی چائے ولا تک ربا حاضی اور اس طرح کے قریب تم دونوں نہ جانا فت پونا من غالمین وگرنا تم دونوں نادانوں میں سے ہو جاؤ گی یہ وہی چیز ہے نا جو گزر گئی ٹھیک ہے جو؟ آگے دیکھیے شیتان <الشَّيطَان> شیطان نے ان کے جی میں وسوسہ ڈالا اب وہ کس طرح وسوسہ ڈالا کئی جگہ یہ آیا ہے کہ سانپ کی صورت میں چلا گیا کہیں آیا ہے مور کی صورت میں چلا گیا اور کہیں آیا ہے باہر بیٹھا ہوا تھا وسوسا ڈالا مفسرین میں جو محققین ہے وہ اس بحث میں گئے ہی نہیں اور حتیہ کہ بہت سوں نے انکار کر دیا ہے یہ سانپ والے قصے کا اور اسی طرح انکار کر دیا ہے اس کا بھی مور والے قصے کا وہ کہتے ہیں یہ سب بائبل کی باتیں ہیں اللہ نے بس اتنا بتایا ہے کہ وسوسہ ڈال دیا اور وسوسے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ شیطان جنت میں ہی گیا وہ تو دور سے بھی ہو سکتا ہے اب بھی ہو سکتا ہے تو اللہ نے بتلایا ہے کہ ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا شیطان نے اور جب انہوں نے وہ کھانا کھا لیا جو چیز بھی تھی درخت کو کھایا لے جا ما وورہ تو اس نے جو چیز اللہ نے ان دونوں سے چھپا دی تھی من آتے ان کے شرم کے مقامات جسم کے شیطان نے انہیں کھلوا دیا وکالا اور کہنے لگا ماں نہا کماں تم دونوں کے پرردیکار نے انہاج ہی شجرا اس درخت سے جو تم دونوں کو منع کیا ہے نا اس کی حکمت اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے اللہ تو نام علاقین اگر تم کھالو تو تم تو فرشتے بن جاؤ گے او تو نام الخال اور تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خدا کے پاس رہو گے اگر تم کھالو اللہ نے تمہیں منع کیا ہے مگر میں تمہیں بتاؤں اس کے کھانے کے یہ فائدے ہیں وہ اور اس نے کیا کیا ان دونوں کے سامنے خدا کا نام لے لے کر قسمیں کھائیں کہ انی رکمال من سہین کہ میں تمہارا بہت ہی خیر خواہ ہوں بہت زیادہ بھلائی تمہاری چانے والا ہوں تم یہ کھا لو ہمیشہ ہمیشہ خدا کے پاس رہو اب ذرا سوچیں کسی نے اس مکار کو دیکھا نہ ہو شیطان کو اور پہلی مرتبہ واسطہ پڑے اور محبت بھی اللہ کو اتنی ہو اپنے بندے سے آدم علیہ السلام سے اور آدم علیہ السلام کو بھی محبت ہو اللہ سے اور پتہ بھی نہ ہو کہ دنیا میں ہوتا کیا ہے اور یہ ایار قسمیں کھا کھا کر کہتا ہے کہ اس کو چکھ لو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم اللہ کے اور قریب ہو جاؤ گے تو پھر ہونا ہی چاہیے تھا فد اللہ بے اور اس نے ان دونوں کو پھسلا دیا فل کشا جا اور جب ان دونوں نے اس درخت کو چکھا بدت لہا سواتو تو جسم کے مقامات ان پر کھل گئے و تفقاء یک صف علیہما اور وہ چپکانے لگے دونوں اپنے اوپر ممبر کل جنا جنت کے پتے و نادا ہوما رب اور ان کے پر نے پرکارا آواز دی اور کہا الم انہا کمان تل کما شجارا میں تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا کہ اس وقت کو نہیں کھانا وہ کلاں اور میں نے تمہیں یہ کہہ بھی دیا تھا کہ ان شیطان الما دبین شیتان تمہارا بڑا دشمن ہے کالا ربنا ضلع وہ دونوں بولے اور نکاح پروردگار ہم سے زیادتی ہو گئی اپنی جانوں پہ اور اگر آپ مغفرت نہ کریں اور رحم نہ کریں من الخاسرین تو اللہ ہم بڑے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے اور اللہ نے کہا کہ تم دونوں زمین پر چلے جاؤ بلا گم فل مستقر اور زمین تمہارا ٹھکانہ ہے متاؤ نلا اور ایک خاص مدت تک تمہیں رہنا ہے وہاں دونوں کو کا لفیحا تاہیون اور اللہ نے کہا تم انسانوں اسی میں جیو گے وفیحا تموتون اور اسی زمین پر تم مرو گے و منہا تخراجون اور تمہیں ہم اسی زمین سے قبروں سے نکالیں گے اور پھر آگے ہم سے کار یا بنی آدم اے آدم کی اولاد سنا تم نے کسا اپنے باپ کا اور اپنی ماں کا علیہ صلاحت وسلام کیا کیا شیطان نے کد انزل علیہ کم لباسن اللہ نے یہ لباس نازل کیا ہے جواری سواتی تاکہ جو جسم کے شرم کے مقامات ہیں تم انہیں چھپاؤ پریشا اور اس لیے لباس کو نازل کیا ہے کہ تم پہنو اسے زیبائش کے طور پر بھی وہ لباس تکوا ظالی کا خیر اور اصل چیز جو آدمی اپنے لباس کی طرح رکھے وہ تکوا ہے اللہ کا خوف ہے اور ظالی کا خیر یہ اچھی چیز ہے ظالی کا من آیات اللہ اور یہ اللہ کی باتیں ہیں لال یزک شاید کے لوگ اس سے فائدہ اٹھائے یبنی آدم اے آدم کی اولاد دیکھا آپ نے دونوں جگہ پر یہ کہا ہے آدم کی اولاد یہ نہیں کہا انسانوں یعنی باپ کی طرف کہا ہے جیسے جیسے محاورے میں کہتے ہیں نا کہ آپ فلاں کے بیٹے ہیں تو کیا ہوتا ہے یاد دلانا ہوتا ہے کہ آپ کا خاندان آپ کی روایات آپ کی آپ کی سیرت شخصیت کس سے جام دی یبنی آدم اے آدم کی اولاد لا فتے نن کو مشان شیتان تمہیں کہیں آسمائش میں نہ ڈال دے کما اخرجا وی کم الجن جس طرح اس نے تمہارے والدین کو ماں اور باپ دونوں کو جنت سے نکلوا دیا تھا نا تو اس نے کیا, کیا تھا هما لباسا ہوا ان دونوں کے لباس اتروا دیے تھے لوریا ہوما سواتی ہما تاکہ وہ انہیں براہ نہ کر دے ننگا کر دے دیکھو تم کبھی اس فتنے میں نہ پڑ جانا ایسے نہ ہو شیتان تمہارے ساتھ یہ حرکت کرے یہ اب جو تہذیب ہے نا جس میں سارے یہاں جی رہے ہیں سارے شیطان کی کوشش یہی تو ہے کہ کسی طرح کپڑے اتر جائیں یہی تہذیب ہے نا یہی چیز رہ گئی ہے کہ کسی طرح وہ حرکت ہو جو اس نے کی تھی جنت میں حضرت آدم اور حبا کے ساتھ علیہ السلام وہی چیز یہاں آ گئی ہے کہ اللہ تعالی نے کہا دیکھو خبردار کہیں ایسے نہ ہو جس طرح اس نے تمہارے والدین کے ساتھ کیا ہے کہ ان تمہارے ساتھ بھی دنیا میں ایسے نہ کر دے کہ تمہارے کپڑے اتروا دے کتنا اہتمام ہے اللہ کو اس بات کا کہ انسانوں کی عزت محفوظ رہے کپڑے محفوظ رہیں اور یہاں کی ساری تہذیب بیس اس بات پر کرتی ہے اسی کے سارے چکر ہیں ایک یہ مقام دوسرا مقام آپ دیکھیے سورہ تاحا میں اس سے بات واضح ہوتی وہاں ایک ایسی بات ہے جو آپ خود سوچئے کہ اللہ تعالی نے کیوں کہا ہے سولہویں پارے میں سورہ تاہ ہے سولہویں پارے کے بالکل آخر پہ جا کے بات آتی ہے پارہ سولہ سورہ تاہ ٹوینٹی نمبر سورت ہے اور ایک سو سولہ نمبر آئے دیکھ ون ون سکس ملی جی سات جگہ قرآن پاک کو یہ قصہ آیا ہے اور ہم صرف دو مقامات آپ کو دکھا رہے ہیں باقی جب چلتے جائیں گے پتا چلتا جائے بھائی اسکلنا لمرا اکتسول آدم اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم علیہ سلاۃ والسلام کو فسج د سب نے سجدہ کیا اللہ ابلی سوائے شیطان کے ابا اس نے انکار کیا فکلنا یا آدم ہم نے کہا یا آدم ان یہ تمہارا دشمن ہے پلے سعودی کا اور تمہاری بیوی کا بھی دشمن ہے فلا یخرجنکما من کنواں اور تم دونوں کو فلا یخرجنکما تم دونوں کو یہ نکلوانا دے جنت سے کہیں ایسی نہ بات ہو جائے فتش کا تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے آرام کی زندگی نہیں رہے گی ان کا اللہ تجوا فیحا ولہ تارا یہ ہے بات آپ غور کیجئے گا اس پہ اور جنت میں اللہ تجوا فیحا نہ تمہیں بھوک لگے گی ولا تارا اور نہ تم ننگے ہو گے وہ ان کلا پہ اور نہ تمہیں پیاس لگے گی ولا پوہا اور نہ تم دھوپ میں جلو گے وسو سا <الشَّيطان> اس آئی پہ بعد میں آتا ہوں جو بات یہاں بتانی ہے بعد میں پسو سا علیہ شیطان نے ان کے دل میں وسوسا ڈالا کہ آدم اور اس نے وسوسے سے میں آدم علیہ السلام کے دل میں بات ڈالی اور کہنے کا کہ آدم ہل عدل کا میں تمہیں بتاؤں اللہ شجرت الخلد ایسا درخت جسے تم کھاؤ تو ہمیشہ ہمیشہ رہو گے یہیں پہ وہ ملک اور ایسی بادشاہت مل جائے گی کہ لا یبلا وہ ملک تم سے چھینا نہیں جائے گا اللہ کے پاس رہو گے اکلا منہا ان دونوں نے اس درخت سے کھا لیا ف بدت لما اور ان کے شرم کے مقامات کھل گئے ان پہ اور وہ تفقا یکسفان علیہ امام ورقل جن اور جنت کے پتے وہ اپنے جسم کو سے ڈھانپنے لگے وا سا آدم و رباہ اور آدم علیہ السلام سلام نے اپنے پروردیگار کی نافرمانی کی فواہ سو صحیح راہ سے دور ہو گئے ہٹ گئے سم مج ربہ اس کے پروردیگار نے پھر اسے چن لیا یہ ہے بات کہ جب آدمی توبہ کرتا ہے نا چن لیتا ہے اللہ ہو ربو اس کے پردیگار نے اسے چن لیا فتابہ علیہ اور اللہ متوجہ ہوا اس کے حال پر رحمت کے ساتھ بہدا اور اسے ہدایت دے دی, صحیح دکھا دی ہوتا یہی ہے کہ بندہ گناہ کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے جب کرتا ہے توبہ تو اللہ اسے چن لیتا ہے اس مقام کو دیکھیے گا ایک بات اور کہیں اور اللہ تعلی کبھی کبھی بندہ توبہ نہیں کرتا یاد رکھو یہ جو خود توبہ نہیں نہ کرتا اور اللہ کو اپنے بندے سے محبت تو اللہ پھر ایسا اسے باندھ دیتا ہے کہ پھر وہ توبہ سو بار توبہ کرتا ہے پھر ایسی مصیبت میں ڈال دیتا ہے کہ وہ جو مشقت پڑتی ہے نا اس کی وجہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس کی مثال اس بچے جیسے ہی سمجھو جب مٹی میں کھیل رہا ہو تو ماں تو پکاری ہوتی ہے ہنڈیا وہ کہتی ہے میں ذرا فارغ ہو لوں پھر تیری خبر لیتی اور جب وہ فارغ ہو کے اسے ہاتھ اس کے پکڑ کے گھٹنے کے نیچے دے کے منہ دھلاتی ہے نا اس کا صابن لگتا ہے آنکھوں میں پھر چیختا ہے بچہ ماں کہتی ہے میرے بیٹے یہ میں تمہیں کہہ رہی تھی نہ کھیلو ابھی ابھی تمہیں پتا چل جائے گا بس اسی طرح انسانوں کے ساتھ ہو جاتا ہے گنا کر لے اپنی اختیار سے توبہ کر لے معافی مانگ لے اور جو معافی نہیں مانگتا تو انہیں ہوتی ہے محبت وہ کہتے ہیں یہ شہزادہ کدھر اپنے چہرے کو گندا کر کے لے آیا اسے بھی دھونا ہے تو جب وہ دھوتے ہیں نا کبھی لے آف ہو گیا کبھی یہ چیز ہو گئی کبھی وہ چیز ہو گئی ایک فون آ گیا مصیبت پریشانیاں بڑا چیختا ہے لیکن وہ کہتے ہیں جو کچھ تم نے مزے اٹھائے ہیں نا ابھی تمہارا چہرہ دھونا اللہ کی محبت انسان کے ساتھ رہتی ہے جو بات اس آیت میں دکھانی ہے چار چیزیں اللہ نے کہی ہیں آپ اور کیجئے ان کی ترتیب کیا ہے اللہ تعالی نے کہا جنت میں جاؤ گے اللہ تو جو اس میں تمہیں بھوک نہیں لگے گی ولا تارا اور تم برہنا نہیں ہوگے ننگے نہیں ہوگے اور نہ تمہیں پیاس لگے گی اور نہ دھوپ میں جلو گے ترتیب پہ اعتراض اشکال پیدا ہوتا ہے ذہن میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چار چیزوں کو کیسے جوڑا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمہیں بھوک پیاس نہیں لگے گی یہی نا بھوک کے ساتھ ہی پیاس کا تعلق ہوتا ہے اور تم بے لباس نہیں ہوگے نہیں جلو گے دھوپ تمہیں تنگ نہیں کرے گی اللہ نے بھوک کو ننگ کے ساتھ جوڑا ہے اور پیاس کو جوڑا ہے اللہ تعالیٰ نے دھوپ کے ساتھ تو دھوپ کے ساتھ تو پیاس پھر بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جب دھوپ زیادہ ہوتی ہے گرمی لگتی ہے تو پیاس ہوتی ہے یہ بھوک کے ساتھ اللہ نے ننگ کو کیوں جوڑ دیا مفسرین کہتے ہیں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آدمی کبھی کبھی نگا ہو جاتا ہے گناہ کے کام کرتا ہے بھوک کی وجہ سے اس لیے اللہ نے کہا ہے نا وہاں بھوک لگے گی اور نتیجہ یہ کہ تم ایسی حرکت بھی نہیں کرو اور انسانیت میں یہ ہوا کرتا ہے لوگ یہ جتنی مہمات چلاتے ہیں نا کہ بے حیائی بڑھ گئی معاشرے میں یہ ہو گیا یہ ہو گیا وہ یہ نہیں سوچتے کہ بے حیائی اور جسم فروشی اور یہ سب چیزیں بہت سی جگہ پہ ہر جگہ تو ہم نہیں کہتے بھائی آپ بھی جانتے ہیں بہت سی جگہ پہ اس کی بنیاد معاش کی تنگی ہوتی ہے پیسہ نہیں ہوتا تو معاش کا بندوبست صحیح کر دیا جائے اور مسلمان ہو خاتون یا مر وہ ان گندے کاموں میں نہیں پڑتے ایمان روک لیتا ہے معاش نہیں ہوتا پیسہ نہیں ہوتا اس لیے اللہ نے یہاں پر دیکھا بھوک کو جوڑ دیا ننگ کے ساتھ کہ جو بھوکا ہو جاتا ہے آدمی تو پھر وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے انہوں نے کہا دو آدمیوں سے بچو اللہ اذا شب کمینہ آدمی جب اس کا پیٹ بھر جائے کمینہ سمجھتے ہیں کیا ہے نہیں نہیں کوئی صحیح تعریف کرو کمینہ اس کو کہتے ہیں جس سے کسی کو نفع نہ ہو ٹھیک ہے اب سمجھ آئی کمینا وہ ہوتا ہے جس سے کسی کو فائدہ نہ ہو اور جس سے فائدہ ہوتا رہتا ہے لوگوں کو وہ شریف آدمی ہوتا ہے وہ اپنی اپنی شرافت کا معیار ہے لیکن جس سے فائدہ ہونا چھٹ جائے نا وہ کمینا ہوگی حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے دو آدمیوں سے بچو کمینا جب اس کا پیٹ بھر جائے تو, تو پہلے ہی نفع نہیں دیتا تھا پیٹ بھر گیا تو تو لوگوں کو نقصان پہنچائے گا اور فرمایا شریف آدمی جب بھوکا ہو جائے شریف آدمی جب بھوکا ہو جائے اور اگر اللہ کا خوف نہ ہو تو پھر تو دماغ اس کا چلتا ہے وہ فراڈ کرتا ہے دیکھنے والے حیران رہ جاتے ہیں یار یہ تو بہت شریف تھا اس کو کیا ہوا تو یہ پیٹ ہے یہ کہ غربت کہاں سے کہاں لے جاتی ہے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس غربت سے اس فقر و فاقہ سے جو تجھے بھلا دے اور اللہ اتنی مالداری سے بھی جو تجھے بھلا دے مال زیادہ ہو جائے تو بھی بھول جاتا اس لیے اب آئیے اصل جگہ پہ اللہ تعالی نے فرمایا ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ یہاں سے کیسے اترے شیطان نے وسوسہ ڈال دیا انہوں نے اس چیز کو چک لیا فا اما مننی ہدن اور میرے پاس سے تمہارے پاس آئے گی ہدایت اگر فمن تب ہدایا اور جس نے پیروی کی اس ہدایت کی فلاح خوف علیہم ان لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہے مستقبل کے متعلق بلاؤں یا زنون اور نہ ہی انہیں کوئی دکھ اور پریشانی ہوگی ماضی کے متعلق زندگی ایسی صاف گزارے آدمی کہ ماضی پر جب نظر ڈالے تو شکر کے جذبے کلمات دل سے نکلیں کہ اللہ تیرا شکر ہے ایسی کوئی حرکت نہیں کی جس سے آج میں پریشان ہو جاؤں ماضی اچھا ہونا چاہیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ جوانی میں کبھی خدا کی نافرمانی نہ کرو ممکن ہے فرماتے تھے اللہ تم سے کل کو کوئی کام لینا چاہے تو لوگ کہیں گے تمہارا کردار تو پہلے ایسے تھا وہ فرماتے تھے جوانی میں کبھی ایسی حرکت نہ کرنا کہ کل کو اللہ تم سے کوئی کام لینا چاہے تو پھر یہ شرمندگی اور لوگ گی انگلی اٹھائیں تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ ہمارے پاس سے ہدایت تمہارے پاس پہنچے گی جس نے اس ہدایت کی پیروی کی اس کو کوئی خوف نہیں مستقبل کے متعلق کوئی ماضی پیرنج نہیں دو باتیں ہیں اس میں سمجھنے کی ایک بات تو یہ ہے کہ یہاں دیکھیے فامن سو جو کوئی بھی واحد کا سیگا ہے نا اور آگے چل کے فلاںوف نلیم ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا تو پیچھے واحد کا سیگا اور آگے جمع اس میں اس کی جب نتیجہ بیان کر رہے ہیں تو یہ ہوتا ہے قرآن واحد کا سیگا بول کے جمع مراد لے لیتا ہے جمع کا سیگا بول کے واحد مراد لے لیتا ہے جیسے آپ لکھنؤ میں چلے جائیے تو ہم, ہم نے یہ کہا اور ہم یہ یوں کر رہے تھے تو وہاں ہم سے مراد میں بھی ہوتی ہے یہ بھی انداز ہے ہاں بہار شریف میں تو بہت بہار نہ کہا کرو بھائی بہار شریف <laughs>